جب ہم لوگ بادشاہ کی زندگی سے سیکھ رہے ہیں تو ہم اپنی زندگی کے تعلق سے ہم سیکھ رہے ہیں کیسا ہونے کی ضرورت ہے और کیسا بننے کی ضرورت ہے, ہے؟ so, کلام میں سے اور اس کا جو ٹاپک ہے اور اس کا دوسرا پارٹ دیکھیں گے ہاؤ ٹو ہاؤ ٹو جب اور ہماری زندگی میں آتے ہیں کلام میں سے پہلے سے لاسٹ ٹائم ہم نے کوشش کی مونے کے لیے سواپ <کے سبار> سے تھوڑا <خیال> سا میسج جو ہے اس کو جاتا ہے سیونٹی پہلے ہم پڑھیں گے ستر اور پھر ہم کے گے سکسام مقدس میں یوں مرحوم ہے اور اپنے بیٹے سے سے کہا کہ اس اناج میں ایک ایفا اور یہ دس روٹیاں اپنے بھائیوں کے لیے لے کر ان کو جلدر گا میں اپنے بھائیوں کے پاس پہنچا دے اور ان کے ہزاری سردار کے پاس پنیر کی یہ دس ٹکیاں لے جا اور دیکھ کے تیرے بھائیوں کا کیا حال ہے اور ان کی کچھ نشانی لے آ اور سول اور وہ بھائی اور سب اسرائیلی مرد الا کی وادی میں فلسطین سے لڑ رہے تھے دیش میں آئے اور وہ ان سے باتیں کرتا ہی تھا کہ دیکھو وہ پہلوان جات کا فلسطین جس کا نام جولی تھا فلسطین سفوں میں سے نکلا اور اس نے پھر ویسی ہی باتیں کہی اور دعود نے ان کو سنا اور سب اسرائیلی مرد اس شخص کو دیکھ کر اس کے سامنے سے بھاگے اور بہت ڈر گئے تب اسرائیلی مرد یو کہنے لگے تم اس آدمی کو جو نکلا ہے دیکھتے ہو یقینا یہ اسرائیل کی فضیحت کرنے کو آیا سو جو کوئی اس کو مار ڈالے اسے بادشاہ بڑی دولت سے نہال کرے گا اور اپنی بیٹی اسے بیا دے گا اور اس کے باپ کے گھرانے کو اسرائیل کے درمیان آزاد کر دے گا اور داود نے ان لوگوں سے جو اس کے پاس کڑے تھے پوچھا کہ جو شخص اس فلسطین کو مار کر یہ ننگے اسرائیل سے دور کرے اور اس سے کیا سلوک کیا جائے گا کیونکہ یہ نامخت فلسطین ہوتا کون ہے کہ وہ زندہ خدا کی فوجوں کی فضیحت کرے اور لوگوں نے اسے یہی جواب دیا کہ اس شخص سے جو اسے مار ڈالے یہ یہ سلوک کیا جائے گا اور اس کے سب سے بڑے بھائی الیب اس کی باتوں کو جو وہ ان لوگوں سے کرتا تھا نے جنگل میں کس کے پاس چھوڑی بس کام کے کلام کا پڑھا جانا سنا جانا اور اس پر عمل کیا جانا ہم سب کے لیے بھائی سے ہیں. سب لیے آمین آئیم دعا کریں کریںدا آسمانی باپ ہم سب تیرے کلام کے سامنے چکتے ہیں اور تجھے مبارک کہتے ہیں خدا مند آج تو ہم میں سے ہر ایک سے بول اور کلام کر یہ کلام ہماری زندگیوں کے لیے ہو یہ کلام ہمارے فیوچر کے لیے ہو یہ کلام ہماری فتح کے لیے ہو اور یہ کلام خدا مند تیرے جلال کا سبب بنائے خدا مند آج تیرے کلام کے وسیلت سے ہر بندن ٹوٹ جائیں بیماریاں جاتی رہیں بدن رہیںدا پائے گھر میں برکت آئے زندگیاں تبدیل ہو جائیں اور ہم مسیح کی پہچان میں مضبوط ہو جائیں اور ہر ایک خدام کلام سننے والا آج تیری مائٹی وکٹری میں داخل ہو جائے اور آج زندگیوں سے بڑے بڑے پہاڑ ہٹ جائیں اور بڑے بڑے جائنٹس ان زندگیوں سے دور ہو جائیں اور تیرا بڑا جلال اور قدرت اور بزرگی اور رشمن ظاہر ہو خدام یسو مسیح کے نام میں مانتے ہیں سو ہمارا آج کا پیغام ہے جو کہ اس سیریز میں چھٹا پیغام ہے ہاؤ ٹو کل اچائ جب پہاڑ مصیبتیں اور بڑی بڑی رکاوٹیں ہماری زندگی میں آ جاتی ہیں جو ہمیں ایک اومیبل لگتی ہیں ایسے لگتا ہے کہ یہ ہٹ نہیں سکتی ہے تو پھر ہم نے اس کو کیا کرنا ہے کس طور سے ہم نے دعا کرنی ہے اور کس طور سے ہم نے اپنے حالات کا مقابلہ کرنا تو سب سے پہلے ہم تھوڑی دیر کے لیے اس بات پہ غور کریں گے کہ واٹ آر دا جائنٹس کس کس قسم کے جائنٹس ہماری زندگی میں آ سکتے ہیں اور ایک جائنٹ کی ہم ڈیفینیشن کیا کر سکتے ہیں کس چیز کو ہم کہہ سکتے ہیں کہ یہ میری زندگی کے لیے ایک جاتی جریت ہے ایک پہاڑ ہے ایک جائنٹ ہے جس کو میری زندگی سے رموف ہونا ہے سو so, جیسے داؤد نے اس جائنٹ کا مقابلہ کیا اور لاسٹ ٹائم بھی جیسے یہ بات میں نے آپ, آپ سے شیئر کی کہ اس واقعے کو اس لیے بائبل مقدس میں لکھا گیا ہے تاکہ ہم بھی اپنی زندگی میں آنے والے جائنٹس کا مقابلہ کر سکیں اور ہم بھی یہ سیکھ سکیں کہ ہم نے اپنی زندگی کے ان جائنٹس کا مقابلہ کیسے کرنا ہے سو واٹ کین بی جوائنس ان لائف ٹوڈے ڈفرنٹ قسم کی چیزیں حالات لوگ واقعات سچویشن ہماری زندگی میں بھی کوئی ایسا گناہ ہے جس نے آپ کی زندگی پہ گرپ کیا ہوا ہے اور آپ کو کنٹرول کیا ہوا ہے کوئی ویکنیس ہے وہ آپ کا جوائنٹ ہو سکتا ہے میں بھی کوئی پرابلم ہے کوئی فائنینشیل پرابلم ہے کوئی فیملی پرابلم ہے وہ ہماری زندگی میں ایک جائنٹ ہو سکتا ہے اور جب ہم اس کو اور زیادہ ٹیکنیکلی ڈیفائن کریں گے تو ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ جائنٹ وہ سیچویشن ہے جو ہمارے رستے کو بلاک کر سکتا ہے یا ہمارے اس رستے کو یا ہماری اس جرنی کو بلاک کر دیتا ہے جو خدا نے ہمارے لیے مقرر کیا سو اے جائنٹ از اینی سچویشن وے گاڈ وان آپ کی خدمت کے لیے آپ کی اس دعا کی زندگی کے لیے آپ کے فیوچر کے لیے خراب نے جو رستہ مقرر کیا ہے اس رستے میں جو بھی رکاوٹ آ جاتی ہے وہ جائنٹ ہے اور اس کو جو موو ہونا ہے اور اس کو رمو کرنے کی ضرورت ہے might be a person or a situation شخص بھی ہو سکتا ہے حالات بھی ہو سکتا ہے اور بہت سے حالات بھی ہو سکتے ہیں اور ان ساری چیزوں کا کمبینیشن بھی ہو سکتا ہے اور ان جائنٹس کو جو ہماری زندگی میں آتے ہیں وی مسٹ فائٹ دم اینڈ وی مسٹ ریمو دم واٹ ہیپنس وین اے جائنٹ کم ان لائف ہماری زندگی ہماری روحانی زندگی کے سفر میں جب جائنٹس آ جاتے ہیں تو کیا ہوتا ہے وی لوز آر جو ان کرائسٹ مسیح گدامن میں جو ہماری شادمانی ہے ہم اسے کھو دیتے ہیں سو اف یو جوس ان کرائسٹ اگر آپ مسیح میں ہوتے ہوئے بھی جوئن لیس ہیں اس کا مطلب ہے دیر از اے جائنٹ ان یور لائف آپ کی زندگی میں ایک رکاوٹ ہے ایک بیریئر ہے ایک جائنٹ ہے ایک پہاڑ ہے جس کو رموو کرنے کی ضرورت ہے اینڈ وین ایور جائنٹ از ریموڈ فرام یور لائف آپ اپنی زندگی میں فریڈم خوشی شادمانی اور برکت کو محسوس کرتے ہیں اور جیسا کہ ہم نے داؤد کے تعلق سے دیکھا کہ یہ سارے واقعات جو اس کی زندگی میں آئے وہ اس کی ٹریننگ کا پرپز تھے ان کا سبب یہ تھا کہ تاؤ جس مقصد کے لیے بلایا گیا ہے اس مقصد کے لیے خدا اس کو ٹرین اپ کر رہا تھا تو اس سارے دور میں جب وہ غلہ بھی کر رہا ہے اور ان کے کورٹ میں جا کے وہ میوزک بھی پلے کرتا ہے تاکہ بری رو جو کو ستاتی تھی وہ سراہد اور اب اس میدانی جنگ میں داؤ جو ہے ہے اپنے بھائیوں کے کے پاس گیا ہے اناج لے کر اس اس فادر نے اس کو بھیجا ہے لیکن وہاں پر وہ اس جائن کو دیکھتا ہے اور اس میں یہ جوش اور یہ ایمان اور یہ جذبہ پیدا ہوتا ہے کہ وہ اس جائن کو جائنٹ کا مقابلہ کرے تو خدا اس کی زندگی میں کیا پروڈیوس کر رہا ہے وین ایز بین ڈیڈ ٹو بی دا کنگ آف اسرائیل پرپز کیا اس کی زندگی میں اس نے کا بادشاہ بننا ہے. اس نے خدا کے پلان میں آگے بڑھنا ہے بیٹھنا ہے سال کو ریپلس کرنا ہے اس کی زندگی کا جو بلایا جانا اس میں یہ مقصد ہے لیکن in between خدا سے کیا سکھا رہے ہیں نمبر ون اوبیڈینس اوبیڈینس ون آف دا گریٹسٹ لیسنس ان دا اسکول آف گاڈ اوبیڈینس جتنی جلدی آپ یہ سیکھ لیں گے آپ اپنے چائنس میں فتح پائیں گے نمبر دو گداؤ سے کیا سکھا رہے ہیں پیشنس صدر اور تحمد تیز رو کے قدم الاگت کی طرف جاتے ہیں سیکنڈ لیسن کیا ڈیوڈ کا انتظار کرو خدا کے وقت کا انتظار کرو خدا کی آواز کا انتظار کرو خدا کے بریک تھرو کا انتظار کرو خدا کے دہرے ہاتھ کی نیچے فروتنی کے ساتھ رہے وہ تجھے وقت پر سر بلند لیسن کیا ہے اوپیڈینس what makes you a giant killer اوپیڈینس اور خدا کے تابع ہو جاؤ اور ابلیس کا مقابلہ کرو تو وہ تم سے پیسٹس خبرس رکھ کے میں پور ٹرسٹ میں کسی انسان پر کسی سچویشن پر کسی انسانی وعدے پر بھروسہ نہیں کرنا ہے فخر صرف اور صرف خدا کی ذات پہ ٹرسٹ کر اور جتنی جلدی دعو دن لیسنس کو سیکھ لے گا وہ اتنی ہی جلدی اپنے اس منصب پہ پہنچ جائے گا جس کے لیے خدا نے اوبیڈینس فرما بردارے نمبر دوسر تہمر نمبر تھری ٹرسٹ اعتماد अगर ये तीन बातें आज आपने सीख ली है आपने कई सालों का सबक दस मिनट में सीख ली दिस इज वॉट मेक्स यू अंट किरण Obedience, Patience, Trust याद रहेगा आपको ये आपने याद रखना है आज आपने साथ वाले से बताएं जरा तीन बातें Somebody समबिंग close to you پہلے ایک بندہ بتایا پھر دوسرا بندہ اوبیڈینس پیشنس پیشنس شاید ہمیں یہ معمولی سی باتیں لگتی ہیں لیکن خدا کے کی کنگڈم میں جو ہماری زندگی میں ہونا چاہیے اور اگر آپ پیشنس پہ گور کریں تو یہ کس کا حصہ ہے لبت سب کچھ سہ لیتی ہے برداشت کرتی ہے سو باتوں کی امید رکھتی ہے محبت جھنجھلاتی نہیں بیسکس سو ایف وی ہے دس کریکٹر ان آور لائف اگر یہ کریکٹر ہماری زندگی میں ہے تو اس کا مطلب ہے کہ آپ اپنی زندگی کی ہر جانگ میں فتح پائیں لویا اور آپ اپنی زندگی کی ہر جانگ میں جلد فتح پائیں to day-way to kill the giant. Ittani day ragi raudh baadishya ko ye giant maarnay kere. Ittani day ragi seconds. Ittani day ragi seconds. Or sometimes it takes us months and years and months and years to kill our giants. دیر خداپ کی طرف سے نہیں ہے دیر ہماری طرف سے اوبیڈیئنس پیشنس ट्रस्ट اور ڈیوڈ کو آلموسٹ نینو سیکنڈ لگے ہوں گے یا مائکرو سیکنڈ لگا ہوگا یہ ڈسیڈ کرنے کے لیے آئی ایم گوئنگ ٹو کل دس جائنٹ کتنا ٹائم لگا ہوگا صرف نینو سیکنڈ لگے ہوں دن ر فوج جو ڈسیزن نہیں لے سکی ڈیوڈ نے وہ ڈیسیجن ایک سیکنڈ میں لے بائی ارلی مارننگ ڈیوڈ واز اے شیپڈ بوائے اینڈ بائی سن سیٹ ہی واز دا گریٹسٹ ہی ان دا ہسٹری آف اسرائیل ایک ہی دن نے اس کی عزت کا درجہ اور رتبہ بھلی اسرائیل میں بدل دی اور اس جائنڈ کو مارنے کے سبب سے داؤد کو بنی اسرائیل میں جو عزت اور جو مقام ملا وہ بادشاہ بننے کے بعد بھی نہیں ملا تھا وہ آلریڈی اس کو نہیں مل گیا تھا اور جو تعریف لوگوں نے اس کے کی اور جو گیت اس کے لیے بنائے وہ اس کا ریفلیکشن ہے کہ ایک شخص جو صبح کے وقت چرواہا تھا شام کے وقت اسرائیل کا سب سے بڑا لیڈر بن گیا بنوین پیشنس ٹرسٹ اوبیڈینس اوبیڈئنس پیشنس ٹرسٹ اور اس جائنٹ کو مارنے میں ڈیوڈ نے اگر آپ یہ پورا پیس پڑے تو سال نے اس کو اپنا ڈریس پہنایا اور ڈیوڈ نے کہا it's nonsense to wear somebody else dress ڈریس کسی کا لباس پہن کر جانا جنگ میں یہ نان ہے میں اپنے ہی ہتھیار لے کر جاؤں گا میں اپنے ہی کانفیڈینس کے ساتھ جاؤں گا میں اپنے ہی فیتھ کے ساتھ جاؤں گا مائی فیتھ از مائی آرمر میں نے کو بتایا کیا تھا ایمان کیا تھا مائی فیتھ از مائی آرمر اگر کوئی میرے فیت تک پہنچ سکتا ہے تو وہ مجھے ہٹ کر سکتا ہے اور اگر میں نے ایمان کا آرمر نہیں پہنا ہوا ہے یعنی ایمان کا جنگی لباس نہیں پہنا ہوا ہے تو میرے ہتھیار جو ہیں وہ بے فائدہ ہیں اگر خدا مند ہی حفاظت نہ کرے تو نگبان کا جاگنا اب سو so, کتنا ٹائم لگا ڈیوڈ کو اس جائنٹ کو مارنے میں می بی بیس دین اے سیکنڈ اور آپ اس واقعے میں پڑھتے ہیں اس نے سولکل لباس اتار دیا وہ نیچے اترا اور وہ دوڑتا وہاں نیچے گیا اور اس نے اپنے لیے کیا کیا پانچ پتھر وہاں سے چن لیے کچھ لوگ کہتے ہیں اس کے پانچ اور بھائی تھے چار اور بھائی تھے جاتی جولیت کے تو اس کا یہ پرزمپشن تھی اگر وہ بھی باری باری آئے تو میں ساروں کو مار سکتا ہوں ہسٹری اس, اس, اس کے تعلق سے خاموش ہے لیکن میں بھی ہسٹری میں ایسا واقعہ ہو اور کچھ لوگوں کا خیال ہے لوگوں سے میرا مطلب اتھارٹیز جو بیبلیکل اتارٹیز ان لوگوں کی بات نہیں کرا جو گلی میں آتے جاتے ہیں ان کے تو بڑے بڑے خیال ہیں اور احمد خیال بھی بہت ہیں के کے بارے میں کہ پانچ کا جو عدد ہے وہ ایمان کا عدد ہے اس لیے اس نے پانچ جو اسٹونس وہ لیے پانچ اسٹونس جو لیے وہ ایمان کو پیش کر سو اینی ہاؤ ڈیوڈ اگر آپ تھوڑا سا اس کی ہسٹری میں جائیں جو سلنگ تھی ڈیوڈ کے پاس یہ کوئی عام سا ہتھیار نہیں تھا those times جو جو ماہر لوگ تھے جن کو سلنگ چلانا آتی تھی ان کے ہاتھ میں اگر سلنگ ہے تو اٹ واز ون آف دا گریٹسٹ ویپن اور اس کے بعد بھی بہت سی جب جنگیں ہوتی رہیں تو ہسٹری میں ہم دیکھتے ہیں لوگ جو سپاہی تھے وہ سلنگز یوز کرتے تھے اور لیٹر کر جب اس میں ڈیویلپ ڈیولپمنٹ کی گئی تو جو پتھر اس میں لگائے جاتے تھے سلنگ میں وہ لیڈ سے بنائے جاتے اور ان کا سائز چھوٹا کر دیا گیا تھا وہ لیڈ سے بنائے جاتے تھے اور لیڈ سے ان کا فائدہ یہ تھا کہ وہ زیادہ ڈینس جو ہے سالڈ بیٹل ہے اور جب وہ بڑی سپیڈ سے پھینکا جاتا تھا تو وہ جاتے جاتے ہوا میں گرم ہو جاتا تھا فرکشن سے اور جب وہ کسی چیز کو ہٹ کرتا تھا تو بہت سی جگہوں پہ آگ لگ جاتی تھی اس فرکشن کی وجہ سے سو اٹ واز ناٹ اے اسمال ویپن آج جو گاؤں میں لو بچے یا پہلے بچپن میں آپ گلیلے لے, لے کے پھرتے تھے یہ وہ بات نہیں ہے تین میٹر لمبے یہ گلیل ہوتی تھی اٹ واز اے بگ تھنگ تھری میٹرز لانگ اگر اس کو ڈبل کر لیا جائے تو اس کا مطلب ہے کہ تقریباً ڈیڑھ فٹ اس کی لمبائی بنتی تھی اور جو پتھر اس میں پھینکے جاتے تھے وہ تقریباً جتنا ہمارا کرکٹ کا بال ہوتا ہے اس سائز کے پتھر چھوٹے چھوٹے پتھر نہیں بیچ میں ڈالے جاتے ننے سے پتھر کرکٹ کے بال کے سائز کے جو پتھر ہیں وہ اس میں ڈالے جاتے تھے اور ایک بڑا ڈیڈلی ویپن تھا اور جب ایک ماہر کے ہاتھوں سے یہ پتھر نکلتا تھا اس کی سپیڈ جو ہے ہنڈریڈ مائلس پر آور سے زیادہ ہے اٹ واز اے گریٹ اسپیڈ سو میل فی گھنٹہ سے بھی زیادہ سپیڈ سے وہ پتھر جاتا ہے سو اٹ واز نوٹ ا useless weapon ویپن اور اے ویری کامن ویپن کہ یہ کیا چیز ہے سلنگ کیا چیز ہے اور ڈائیبیز سے کیا کرے گا اٹ واز اے کلیئر ویپن آپ یہ سمجھ لیں کہ جیسے جو ماہر لوگ ہیں ان کے ہاتھوں سے وہ میزائل نکلتے اور بعد میں جو, جو سلنگس بنائے گئے لیٹر آن جن میں لیڈ کے پتھر ڈالے جاتے تھے ان کی جو رینج تھی وہ تقریباً کوارٹر آف اے مائل تک وہ چلے جاتے تھے سو اس وقت کی فائٹ کے لیے یہ ایک زبردست ویپن تھا اور ایک جو ماہر مارنے والا تھا جو سلنگ چلانے والا تھا کتنی دفعہ وہ گماتا تھا گلیل کو ہاں جی کتنا ٹائم لگتا تھا اسے جو ماہر شخص تھا سلنگ چلانے میں یہ جسٹ جو بھی اس کا ٹارگٹ ہے جسٹ میک سکسٹی ڈگریز اینگل ان کو پتا تھا کس اینگل سے انہوں نے مارنا ہے اپنے ڈر کے سکسٹی ڈگریز کا اینگل بنا کے half round یہ نہیں گھماتے جانا ہے گھماتے جانا ہے گماتے جانا ہے اونی دیر جاتے جو لیتا اپنا کام جو ماہر لوگ تھے وہ آدھا صرف ایک راؤنڈ لیتے it دتنی دیر لگتی ہے جسٹ لائک اس نے ایسے کی ہے گون اینڈ اینڈ دا ویپن از ریلیزڈ اور جو تھوڑے کم ماہر لوگ تھے وہ صرف دو راؤنڈ لیتے تھے سکسٹی ڈگریز کے اینگل پر صرف دو راؤنڈ لیتے تھے اینڈ دون یعنی ایک دم ایسے کی ہے تو دیکھیں جو داؤد ایسا ماہر شخص تھا اسے کتنا راؤنڈ چاہیے ہاف راؤنڈ اور جاتی جولیت نے اسے کیلکولیٹ نہیں کیا اگر آپ یہ واقعہ پڑھیں تو ڈیوڈ از رننگ ڈاؤن فرم دا سلوپ دوڑتا وہ نیچے گیا نیچے کی طرف جا رہا ہے اور اس نے پانچ پتھر لیے اس نے سلیکٹ کیا یہ پتھر مجھے چاہیے بھاگتے بھاگتے اس نے سلنگ میں ڈالا اور ابھی جاتی جولیت اس سے بات کر رہا ہے کیا تم مجھے کتا سمجھتا ہے اگر تو یہ ویپنز میرے سامنے مجھے مارنے کے لیے لے کر آیا ہے اور ڈیوڈ اس کو جواب دیتا ہے کہ میں اپنے کے چوالیسویں اور جو ابھی ہم پڑھیں گے بھی یہ اس کو جواب دیتا ہے اور یہ بائبل مقدس میں دس از ون آف دا گریٹسٹ اسٹیٹمنٹ آف فیتھ ہر مرتبہ جب آپ ایک چائنڈ کا مقابلہ کرتے ہیں پینتالیسویں آیت اور چھیالیسویں آیت के کے سامنے رکھیں دشمن کے سامنے رکھیں اپنے سامنے رکھیں के کے سامنے رکھیں के کے سامنے رکھیں सी سی آیت انتالیسویں اور چھیالیسویں آئے سو ایس ٹو ہاف سوئنگ کے ایسے کرنے کی دیر ہے کہ پتھر اس کی سلنگ میں سے نکلا ہے این ایٹ ون مومنٹ گلائت اسے دیکھ رہا کہ وہ بھاگتا ہوا میری طرف آ رہا ہے اینڈ دا نیکسٹ مومنٹ ایوری تھنگ از پلیک کچھ بھی نظر نہیں آ رہا ایوری تھنگ گوز آؤٹ اور اس کا mind process نہیں کر پا رہ کیا رہا کیا ہو رہا ہے and the next moment ایک بڑی کرسنگ آواز کے ساتھ اتنا بڑا steel اور bronze کا وہ بختر پہنے ہوئے He just falls down on the earth اور ایک کرشنگ آواز آتی ہے گرنے کی آواز آتی ہے میٹل کی آواز آتی ہے اینڈ دا اینمی از گون دس از واٹ پرفیکشن دس از واٹ فیتھ ان گاڈ از اسے عادی اس کو جاتی جولیت کا یہ اندازہ نہیں تھا کہ داؤد کتنا ٹائم لے گا مجھے مارنا اینڈ جسٹ ٹوک ہاف سلنگ اس نے سلنگ کر لیا اور سو میل فی گھنٹے کی رفتار سے اور مے بیٹ مین از افیو فیٹ وے شاید کچھ گز اس سے دور کھڑا ہے اور ایک سیکنڈ کے اندر اندر ہی پتھر داؤد کی سلنگ میں سے نکلا ہے اور اس نے ہمیشہ کے لیے اس جاتی جولیت کو ختم کر دیا گراہ نہیں دیا ختم کر دیا اس کا وجود ہی ختم کر دیا اور اس دشمن کو یہ اندازہ نہیں تھا کہ داؤد کو کتنا ٹائم لگے گا مجھے ماننا جو so داؤد جو سین پہ پہنچتا ہے اٹس دا فورٹی ایتھ ڈے چالیسواں دن ہے اور وہ اپنے روزمرہ کے راؤنڈ پہ آیا ہے اور وہ اپنا راؤنڈ لگا رہا ہے اینی نوز یہ کئی مہینوں تک بھی کوئی میرے مقابلے میں نہیں آئے کیونکہ فلسطین کے لیے آئے تھے کچھ مہینے پہلے وش کے مقام پر بنی اسرائیل نے ان کو بڑی زبردست کس دی تھی اور تقریباً دو مہینے کے بعد دوبارہ وہ اس فائٹ کے لیے آئے کون سی جگہ تھی کون سی وادی تھی جی ایف دامیم اس جگہ کا نام ہے جہاں پہ انہوں نے یہ فائٹ کی اور اور وادی شوکا اور یہودہ کے شہر کے درمیان تھی عزیقہ اور شوقا کی وادیاں وہاں پر موجود تھی اور یہ جو ویلی تھی ایف ایس تام یہاں پر یہ فائٹ ہو رہی تھی اور وہ بدلہ لینے کے لیے آئے تھے اور وہ تیار ہو کر آئے تھے اور آج چالیسواں دن تھا وہ دوبارہ اپنے راؤنڈ کی روٹین پہ گیا اور سیم تھنگس صبح اور شام کو جو وہ کہتا تھا اس نے ریپیٹ کی چاتی جولیت نے چالیس دنوں کے اپنے ایکسپیرینس یہ دیکھا ہوگا کہ اسرائیل میں اتنے کٹس نہیں ہیں کہ وہ مجھے فائٹ کر سکے میں چالیس دنوں سے ان پہ نان تان بھیج رہا ہوں لیکن میرے مقابلے پہ کوئی نہیں آ رہا لیکن اس جائن کو یہ نہیں پتا تھا نف از نف وین ڈیوڈ کمس آن دا سین دا جائنٹس اور کنک جب داؤد جیسے لوگ ملا جنگ میں آ جاتے ہیں پھر جاتی جولیت مار دیے جاتے ہیں جاتی جولیت صرف یہ سوچ رہا تھا یہاں پہ ساؤل ہے اور سول کی فوجیں موجود ہیں لیکن اس نے اس بچے کو آپ ریکنائز نہیں کیا آج کا دن کی بنی اسرائیل کی فوجوں کے درمیان آج ایک داؤد موجود ہے ڈفرنس ان لائف آف پیپل نے ایک ہی دن میں یہ گند اور یہ نگ بنی سنائی سے دور کر دیا the جت کو مارنا ادا کی طرف سے ہمیں یہ پیغام دیتا ہے enemies, enough enough. اپنے دشمنوں کو یہ بتا دو تم نے بہت کچھ کر دیا ہے یو آر نوٹ گوئنگ ٹو اسٹے ایئر فار ایور بیماریاں ہیں مشکلات ہیں پریشانیاں ہیں مصیبتیں ہیں دکھ ہیں تکلیفیں ہیں کرائس ہیں مٹیریئل پرابلم پروبلم اینڈ ٹو ڈے از دا ڈے آف فی فور می آج ہمارے لیے پتا کتب ہے تمہیں جانا ہے دشمنوں بیماریوں مصیبتوں پریشانیوں لانتو جادو کرو تمہیں آج میری زندگی سے میرے گھرانے سے جانا ہے کیونکہ خدا آج سین پر موجود ہے enough, enough. جاتی جو لیت یہ سوچتا تھا آئی ول کنٹینیو ایٹ نہیں یہ ویسے پھا جائیں گے اور ہم فتح پا جائیں گے David. وہ David سے واقف نہیں تھا وہ کے خدا سے واقف نہیں تھا لیکن جب ڈیوڈ سین پر آ جاتے ہیں تو وہ اپنے خدا کا تعارف بھی کرا دیتے خدا کا بھی کروا دیتے ہیں. اس لیے ہم ہیں. میں گاؤں گا میں بنوں گا یہ गाना چاہیے میں بنوں گا یہ میں ناچوں گا بلکہ میں بنوں گا ترتالیسویں چوالیسویں اور پینتالیسویں داؤد سے کہا کیا میں کتا ہوں جو لاٹھی لے کر میرے پاس آتا ہے اور اس فلسطین نے اپنے دیوتاؤں کا نام لے کر اور میرے پاس آتا ہے میں، میں رب الفاظ کے نام سے جو اسرائیل کے لشکروں کا خدا ہے جس کی تو نے فضیحت کی ہے تیرے پاس آتا ہوں اور آج ہی کے دن تجھ کو میرے ہاتھ میں کر دے گا اور میں لشکر کی, کی لاشیں ہوائی پرندوں اور زمین کے جنگلی جانوروں کو دوں گا تاکہ دنیا جان لے کہ اسرائیل میں ایک خدا ہے سوٹس پوائنٹ اوور ہیئر جیسے میں ابھی پہلے کہا جب ڈیوڈ سین پہ آ جاتے ہیں تو زندہ خدا کا انٹروڈکشن ہو جاتا ہے اور پھر ہمارا جو انٹروڈکشن ہے وہ یہ ہو جاتا ہے یہ خدا کے نوکر ہے یہ خدا کے خاتون تاکہ دنیا جان لے کہ اسرائیل میں ایک خدا ہے تاکہ دنیا جان لے کہ اسرائیل میں ایک زندہ خدا ہے تاکہ دنیا جان لے کہ اسرائیل میں ایک نجات دینے والا خدا ہے شفا دینے والا خدا ہے رہائی دینے والا خدا ہے پہاڑوں کو گرانے والا خدا ہے اور جائنٹس کو مار ڈالنے والا خدا ہے اور ان کا پلان یہ کہ بندہ میں مل جائے اور وہ ہم سے یہ چیز جین چینے لے لے اور ہمارے لیے کیا کر دے اس دشمن کو مار دے فائٹ کر دے سو واٹ پلان دے ہے ان کی شکست کی ایک وجہ یہ تھی دیر نو پلان اور آپ کو اپنی روحانی زندگیوں کے لیے اور اپنی فتوحات کے لیے اور اپنی روحانی جنگوں کے لیے یو شوڈ ہیو اے پلان اور جو بہترین پلان اور بیسٹ پلان ہمارے پاس ہونا چاہیے what is that plan prayer and fasting prayer and fasting کیوں سال بادشاہ نے پورے ملک میں یہ پیغام نہیں بیچا کہ ساری قوم دعا اور روزے میں ٹھہر جائے سو دیٹ وی کین کل دس جائنٹ کیوں سامنے ایسا نہیں ان کے پاس کوئی اسٹریٹجی نہیں تھی اس پھر جو پلان نہیں تھا اس کو مارنے کا اور اس لیے وہ روز کشت کھا رہے ایوری ڈے 40 وٹیز ڈفیٹ 40 ٹائمس اور اگر وہ چالیس دنوں میں اسی مرتبہ آیا ہے they were 80 times they had no plan. کے پاس ایک پلان تھا کہ سارے لوگ تو آ روزے میں ٹھہر جائیں اور میں بادشاہ کے پاس جاؤں گی اور خدا ہم پہ رحم کرے گا اور بن اسرائیل اگینسٹ ایوری پلان آف داڈمی یو مسٹ ہی دشمن کے ہر پلان کے خلاف آپ کے پاس دعا اور روزے کا پلان ہونا چاہیے اور جب سائل کے پاس پریئر اور کے کوئی پلان نہیں تھا تو خدا آپ نے بندے کو وہاں پہ نہیں آیا جس کی زندگی میں پریئر اور اور اور اوپیڈینس اور پیشنس اور ٹرسٹ کا ڈسپلن موجود تھا اور اس کے آدھے ہی راؤنڈ سے اس نے دشمن کو مار یو مسٹ ناٹ رن وے فرام دا اینڈمی یو مسٹ پر آپ کے مائنڈ کو کنٹرول کر لیتا ہے یو you become یو you think you are useless آپ سوچتے ہیں یہ situation کبھی تبدیل نہیں ہوگی وی آر down to zero اور وہ آپ کے اندر سے وہ انرجی کھینچ لیتا ہے کہ آپ دعا بھی نہیں کر پاتے یو آر نوٹ ایبل ڈی فوکس کر دیتا ہے آپ دعا نہ کر سکیں آپ روزہ نہ رکھ سکیں وہ آپ کو یہ بتائے گا کہ آپ دعاؤں سے کچھ نہیں ہونا ایک ہفتہ تو میں نے کر لی ہے دو ہفتے تو ہم نے کر لی ہے دعائیں اور اب آپ کتنی دعائیں کریں اور وہ آپ سے یہ خدا کی جو اسٹریٹجی ہے وہ چھین لینا چاہتا ہے کہ اگر دعا کرنا چھوڑ اور دعا کرتے رہنا اور ہمت نہ ہارنا چاہیے خدا بندی اپنے شاگردوں سے اور ہر بار دعا کرتے رہنا اور ہمت نہ ہارنا چاہیے یہ قسم دعا اور روزے کے بغیر نہیں نکل سکتی ہے اگر بہت نہ ہوں گے تو اینڈ وقت پر کاٹیں گے گاڈ اسٹریٹجی از مین آف پریئر men of fasting and men of wisdom. So, they had what was planning? They had no planning. And so, they were getting defeated. Day after day, day in, day out. They were getting defeated. It only takes one giant to just freeze your whole life. Or, aista, star, جب یہ جائنٹس آپ کی زندگیوں میں ایک یا دو یا زیادہ آ جاتے ہیں تو آپ کے آپ کے رستے بلاک ہو جاتے ہیں آپ کی برکت بلاک ہو جاتی ہے آپ کی ترقی آپ کی خوشی آپ کی شادمانی جو ہے وہ رک جاتی ہے اور واٹ ہیپنس چائنس کی سائیکی کیا ہے دشمن کیوں چائنس کی شکل میں ہمارے سامنے آتا ہے تو نمبر ون اصل مسئلہ نہیں ہے کہ جائنٹ کتنا بڑا ہے یعنی آپ کی مصیبت آپ کی بیماری آپ کی مسکن آپ کی پریشانی کتنی بڑی ہے یہ پرابلم نہیں ہے بلکہ پرابلم یہ ہے کہ جائنٹ آپ کی زندگی میں یہ سوچ اور یہ فیلنگ پیدا کرتا ہے ہاؤ اسمال یوا ہاؤ اسمال یو و آپ چھوٹے کتنے ہیں اگر ایک جائنٹ اور ایک سچویشن آپ میں یہ چیز پیدا کرنے میں کامیاب ہو جائیں کہ آپ بہت چھوٹے ہیں یو آر ویک یو آر اسمال یو کین فائٹ تو اس کا مطلب ہے جائیں کامیاب جاتی جو لی یہی کام کر رہا تھا میک فیل سمال واپ نے کیا سمجھے چھوٹا سب یو آر اسمال یو آر یوز لیس یو آر ویک یہ سچویشن کبھی نہیں پکڑے گی ہم اس جائنٹ کو گرا نہیں سکتے ہیں بیکاز وی آر سو اسمال اور اس بات میں کامیاب ہو گیا کہ وہ بری اسرائیل پہ یہ باور کرا دے یہ نقش کروا دے ان کے ذہنوں میں یہ بات اتر جائے ہی از جائنٹ اینڈ وی آر اسمال لیکن ڈیوڈ سین پہ آیا اس کے بعد کہاں سے بھیجا بیم میں سے جو یہ کہتے ہیں کہ ڈیوڈ اٹھارہ می دوڑتے ہوئے اس جگہ پہ پہنچا اور جب وہ پہنچا تو آگے یہ سارا سین چل رہا اور چاہیے کیونکہ وہ کبھی بھی اپنے آپ کو الاد کے سامنے دشمن کے سامنے چھوٹا نہیں سمجھتا وہ صرف خدا کے سامنے اپنے آپ کو چھوٹا سمجھتا تھا لیکن دنیا کے سامنے الاد کے سامنے دشمن کے سامنے جائنٹ کے سامنے پہاڑوں کے سامنے وہ اپنے آپ کو چھوٹا نہیں بلکہ بڑا سمجھتا بیکاز مائی گاڈ از اے مائٹ اور یہی وجہ ہے کہ اس نے اس دشمن کا مقابلہ کیا دشمن اسے سوچا کرنے میں کامیاب نہیں ہو سکتا ہاں بھائی اسرائیل کی فوجیں کامیاب ہوں گی اور یہی ڈفرینس تھا اسرائیل کی فوجوں میں اور ڈیوڈ میں یہی ڈفرینس تھا اسرائیل کی فوجیں انسانی سے, نظر سے, انسانی اینگل سے دشمن کو دیکھ رہی تھی لیکن وہ ایک جائن تھا. خدا کے سامنے وہ ایک چھوٹا سا پتھر اسرائیل کے سامنے وہی وہ مونگل تھا اس کو ہلانا مشکل تھا خدا کے سامنے کیا ہے یہ نہ زور سے اور یہ نہ نہاق سے میرے روح سے یہ پہاڑ خدا کے سامنے وہ کیا تھا تین جب آپ خدا کی نظر سے حالات کو دشمن کو واقعات کو دیکھتے ہیں یہ پہاڑ میدان ہوتا ہے میرے دشمن ہٹ جائیں گے میرے سامنے سے ڈفرنس از ان پوائنٹ آف ویو اور چاہتی جولیت ان کو دیکھتا ہوں یہ کہتا ہے کہ تم ساؤن کی فوجی ہو اور جب دعوت اسے جواب دیتا ہے تو اسے یہ کہتا ہے کہ ہم ساؤن کی فوجیں نہیں ہیں خدا فوجی ہم خدا کی فوج آرے ریت ہم خدا کی فوجیں ہیں ہاں ساؤن کو تو شکست دے سکتا ہے تو خدا کو شکست نہیں دے سکتا اور وہ اس چائٹ کو ایسے دیکھ رہا ہے کہ یہ خدا کے رستے میں ایک رکاوٹ ہے یہ خدا کے پلان میں یہ پہاڑ جو ہے یہ رکاوٹ ہے اور آج اس کو میں یہاں سے ہٹا گیا ڈفرنس داؤدی اور بلی اسرائیل میں آخری ایک دو بات میں ڈفرنس کیا رہا ہے نمبر ون بلی اسرائیل جاتی جوریت کو دیکھ رہے ہیں کو دیکھ رہے تھے پرابلم کو پہاڑ کو چائن کو لیکن داؤد تو چیزوں کو دیکھ رہا تھا جاتی جوریت کو اور اس کے پیچھے کھڑے ہوئے اپنے مائٹی, مائٹی, مائٹی خدا کو دیکھ رہا تھا کہ میرا حصیم خدا میرے ساتھ کھڑا بن اسرائیل کس کو دیکھ رہے تھے وہ ایک ہی شخص کو دیکھ رہے تھے جاتی جوریت کھڑا لیکن داؤد کس کو دیکھ رہا تھا وہ دو لوگوں کو دیکھ رہا جاتی جو کھڑا ہے لیکن ایک مائٹی خدا میرا خدا میرے ساتھ اور خدا میں سے کون بڑا آپ کو بتانے کے یو آلریڈی نو اڈ آر گاڈ از این گارڈ آر گز اے مائٹی گارڈ let everybody be clear آپ میں سے ہر شخصیت میرا عظیم خدا میرے ساتھ میرے میرا سیم خدا میرے ساتھ کھڑا ہے میری رکھاوتوں میرے دشمنوں میری بیماریوں میرے حالات یہ سب جاننے مائی گاڈ از اسٹینڈنگ ود می میرا خدا میرے ساتھ کھڑا ہے اور سیم خدا میرے ساتھ کھڑا اور آج تم نے ہماری زندگیوں میں سے نکل جانا ہے یہ سم سیکھنا نمبر دو پریشرا یہ ایک ہی آواز سن رہے تھے اور وہ کس کی آواز نہیں جاتے چکے تھے کون میرے مقابلے میں آئے گا میں تمہیں مار ڈالوں دوں گا بہنگا ہیرو تمہیں وہ تم میں آئے میرے مقابلے کے لیے آئے گا لیکن خدا کی آواز تھی اور بیٹے آگے بڑھ کے نام میں آج تو فتح پائے گا وہ لوگ جو خدا کو دیکھتے ہیں وہ لوگ جو اپنے خدا کو دیکھتے ہیں وہ لوگ جن کے سامنے سنیپ ہر وقت رہتی ہے وہ لوگ جو اپنے ایمان کے بانی اور کامل کرنے والے کو کرتے ہیں اور وہ ایماندار جو خدا کی آواز سنتے ہیں وہ ہمیشہ جائنٹ کی لڑ آپ کا دشمن پھر آپ کے سامنے کھڑا ہے رہو یو ہیئر گاڈ وائس میری پیڑیں میری آواز ڈو یو ہیئر گور وائس دین یو اے چائلڈ آخری اور ایک اہم بات جو ہمیں سارے واقع میں نے سیکھتے ہوئے ہے چلے آخری سے پہلے ایک بار سیکنڈ لاسٹ بات ہے یہ جو جنگ بیسیکلی شروع میں ایک فزیکل وارڈ تھی ہیں اور یہ کیا ایک لیکن جب ڈیوڈ سین پہ آ جاتا ہے اسپرچل اور ڈیوڈ نے دشمن سے یہ کہا کہ تو ہمارے خلاف نہیں آیا ہے تو خدا کے خلاف وین ایور گاڈ کمس ان دا سی بیکم دا اسپرچو فارم تو کس کے خلاف آیا ہے خدا کے خلاف آیا سو ایوری وار ان یور لائف فارم چاہے بیماری ہے فائنینشل پرابلم ہے ملٹری وار ہے جیسے ہم اس میں دیکھ رہے ہیں. بیماری کے ساتھ آپ کا کرائسس ہے مقابلہ ہے جابلیس ہے فیملی پرابلمس ہے ازدواجی زندگی کی پرابلمس ہیں اٹس اسپرچل آپ جو ایماندار ہیں آپ کی زندگی میں جو بھی پرابلم ہے اٹس اسپرچو ایف if you have problem یور your اف یو ہے پرابلم وتھ یور ہسبینڈ اینڈ اور اسپرچل صاحب یہ خاندانی مسئلہ ہے لیکن اس کے پیچھے کون ہے کون ان ہے خدا ہے کلام کو فیل کرنا کہ جسے خدا نے جوڑا اسے آدمی ہرگز جافر financial crisis struggles تو ہمیں یہ نظر آ رہا ہے کہ میں بھی یہ ہو جائے گا تو finances آ جائیں گے ہم یہ کر لیں گے اس سے یہ ہو جائے گا سو, وہ بھی اپنی جگہ پہ سوچنا بھی اپنی جگہ پہ درست ہے لیکن جو پہلی اسٹریٹجی آپ کے پاس ہونی چاہیے اسپرچل دشمن آپ کو روک رہا ہے آپ کی بلسنگ کو روک رہا ہے آپ کے رستے میں جائنس بلا رہے رکاوٹوں کو لائے فائٹ یور وار ون یور بیٹل جب آپ فتح پاتے ہیں آپ کا خدا فتح پاتا لوہیا تاکہ آج دنیا جاننے کی اسرائیل میں ایک زندہ خدا ہے چرچ میں ایک زندہ خدا ہے آپ کی زندگی میں ایک زندہ خدا ہے فزیکل آئی ہیں ایک دوسرے کے خلاف لڑنے کے لیے بلکہ بٹ انٹ پک زندہ خدا کے خلاف آیا ویڈ دا می کمز اگینسٹ یو body of Christ. When the enemy comes against you, the enemy is coming against God. دا کمس اگینسٹ یو دامیگ گزی میں یاد رکھے بار بار اپنی زندگی میں یاد رکھے ایک بار اور وہ کیا ہے آپ خدا کے نیپالک بیٹے اور بیٹیاں یو آر سنس اینڈ ڈاٹرس آف گاڈ یو آر اڈاپ سنس اینڈ اڈاپٹیڈ ڈاٹرس آف یہ کوئی مزاق کی بات نہیں, نہیں ہے This is one of the of the نجات کا صرف یہ مطلب نہیں گناہ معاف ہو گئے جنہوں نے معافی مل گئی جا گئے. یہ بھی آپ دل... لیکن نجات کا یہ بھی مطلب ہے یو آر دا ٹارچر آف گاڈ یو آر دا سن ہر وقت دعا کرتے ہوئے کلام پڑھتے ہوئے آتے ہوئے جاتے ہوئے گیت گاتے ہوئے آپ کا اسٹیٹس کیا رہا ہے کی ڈیشن کیا ہے آپ کی آئی کیا ہے آپ بارے میں خدا کا پالک بیٹا میں خدا کی لیپ والے لیٹ دس ریگولیشن گیٹ ان خدا کے بیٹے اور بیٹیاں ہیں اب چرچ کے لوگ نہیں ہیں صرف وی آر دا سنس آف گاڈ وی آر داٹر ہمارے لیے ہم بچا لیے گئے ہیں ہم بلا لیے گئے ہیں ہم بیٹے بیٹیا اپنا دیے گئے دا ڈاپ کٹ سن وی آر دا ٹاپ کٹ ڈر so اپنے دشمن کہتے کئی اور چلے جائیں کئی اور اپنے دیرے لگا لیں پسیرے لگا لیں ہم خدا کے بیٹی اور بیٹی اور گارڈ is a living God every situation you have to go in the name of Jesus every mountain you have to go in the name of Jesus every sickness you have to go in the name of Jesus we curse in the name of Jesus لان تو آئے بیماری رکھا تو آئےے پریشان تو بندانچتے ہیں اس لیونگ گاڈ کیوں کہ اسی کی کا دور آج بھی یوروسلم میں کھاتی ہے اور گاڈ از اور گاڈ از آخری بات جب آپ خدا کے رستے پہ جائیں موونگ آن دا گوڈس وے جب آپ خدا کے رستے پہ جا رہے ہیں یعنی ایک پہ آپ ہیں اور دوسرے اینڈ میں کون ہے خدا ہے آپ خدا کے رستے پہ جا رہے جب آپ خدا کے رستے پہ جا رہے ہیں جو چائنٹ آپ کی زندگی میں آتا ہے وہ بیسیکلی آپ کے رستے میں نہیں آتا ہے وہ خدا کے رستے میں آتا ہے. جب آپ اسے انسانی آنکھ سے دیکھتے ہیں تو ہمیں یوں لگتا ہے کہ وہ ہمارے رستے میں ہے لیکن جب آپ خدا کی نگاہ سے دیکھیں تو وہ آپ کے رستے میں نہیں ہے وہ خدا کے رستے میں ہے اور جو چیز خدا کے رستے میں آئے گی وہ فلاں کر دی جائے گی وہ برباد کر دی جائے گی جس ریمبر آپ خدا کے راہ پر ہیں زندگی تیرا کلام میرے قدموں کے لیے چل اور मेरे راہ کے لیے روشنی ہے جب آپ خدا کی راہ پہ جاتے ہیں جو دشمن آپ کے आता آتا ہے وہ آپ کے رستے आता نہیں آتا ہے وہ خدا کے رستے پہ آپ کو وہ یہ دکھا رہا ہے یہ بتا رہا ہے کہ میں تیرے رستے میں آیا ہوں لیکن تم لیکن آپ اس کو یہ بتا دیں کہ تم میرے رستے پہ نہیں آیا ہے بیٹا چمورے تو خدا کے رستے میں گوڈ نوز ہاؤ ٹو ریموس خدا یہ جانتا ہے دشمن کو کیسے ریمو کرنا ہے چاہے وہ پیرے کو کھولے چاہے وہ مسر کے پلوٹوں کو مارے چاہے وہ فراؤن کے پلوٹوں کو مارے چاہے ایرو تیس کو خدا کا فرشتہ مارے اور وہ کیڑے مار کر کیڑے پڑ کر مر جائے خدا اپنے دشمنوں کو نہ چاہ خدا پہاڑوں کو ہٹانا کو زور نہیں لگانا ہے آپ کو بلڈوزر نہیں چاہیے پہاڑوں کو ہٹانے کے لیے آپ کو خدا پر ایمان چاہیے فادر گاڈ لیٹ دس سینی چائن بی ریمو فرام مائی لائف آئی وانٹ دس نام سینس بائی دا می ٹو بی سب دن مائی لائف چالیسے دن جب ٹی وی پہ آ گیا تو نے کہہ جاتے وہ بڑی گی کیونکہ ایک مردے خدا سین پہ آ گیا ہے خدا کا ایک بیٹا خدا کی ایک بیٹی آج سین پر آ گئی ہے اور آج تیرا سین جو ہے بلو بیٹی. مائنڈ سیٹ سے اس پرسپشن سے روحانی زندگیاں جرنی وتھ گاڈ جو ہماری گریٹس سیریز کا نام ہے یاد رکھے جو رکاوٹ جو دشمن آپ کے رستے میں آتا ہے بیسیکلی وہ کس کے رستے میں آ رہا ہے خدا کے رستے اس لیے تو فاتح ہے اور اس لیے فتح پاتے ہیں جنگ آپ نے نہیں لڑنی ہے جنگ جنہ بھی لڑنا یہ ہوا وہ جنگ کر دی ہماری جنگیں خدا کی جنگ ہے ایمین؟ خدا, خدا سب آئیے نور زور دہ